إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يعذي الله فلا مضلل ومن يضلل فلا عذي الله وأشهدوا لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا في ذكر الله وعن أبي هرية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن صبحانبحمدی سبحان اللہ العظیم مطف علیہ معزز دینی بھائیو بزرگوں اور دوستوں گشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر الہی کی فضیلت اور اس کے فوائد پر کتاب و سنت کی روشنی کی کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالی تھی اور یہ بات میں نے بتائی تھی کی پرانے کریم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سادی شدہ دعائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں نماز اللہ کا ذکر ہے روزے اللہ کا ذکر ہے حج عمرہ زکوٰۃ دینا جتنی بھی نیکیا انسان کرتا ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ کو یاد کر کے ذکر معنی ہوتا ہے یاد کرنا اللہ کو یاد کر کے ان نیکیوں کا اجر و ثواب اپنے دماغ میں رکھ کر کے وہ سب نیکیاں کرتا ہے جو سب کے سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر کسی جگہ کیا پابند نہیں ہے یا صرف زبان سے کہنے سے ذکر نہیں ہوتا زبان ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ ابان کا ذکر کرتا ہے لیکن انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ ابان کا ذکر کرتا ہے یہ کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی آج کے اس خطبے میں ذکر ہی کے حوالے سے کچھ ایسی کچھ ایسے اذکار کچھ ایسی دعائیں جن کے پڑھنے میں انسان کے لیے بہت ہی زیادہ عظم و ثباب ہے ان کو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ اللہ کا ذکر میرے عزیز بھائیوں معمولی نہ سمجھے تھے یہ اللہ کا ذکر آپ کو آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں انسان کہتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یاد کرتا ہے کہ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور جب میں نے سفر شروع کیا تو میں نے دعا نہیں پڑھی تھی سفر کی دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک طرح کی اس کے لیے آفت اور مصیبت آ گئی تو یہ جو اللہ کے اذکار ہیں جو دعائیں ہیں ان کے پڑھنے سے انسان کی جان کی اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے اس کے سامان کی حفاظت ہوتی ہے اللہ اقبال کا فرشتہ ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے پورا قرآن آیتیں پڑھنا اللہ ابامین کا ذکر ہے آیت السی کی تلاوت کرنا اللہ ابامین کا ذکر ہے اللہ کے رسول ص اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ہر فرد نماز کے بعد آیت السی پڑھتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو اس کی موت ہے یعنی مر جائے وہ جنت الفردوس کے اندر جنت کے اندر اسے مقام ملے گا کتنی بڑی فضیلت ہے آیت السی کی لیکن ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں نماز ختم ہوتی ہے یا تو فوراً بھاگ جاتے ہیں مسجد سے یا فوراََ سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سنت پڑھیے اور سنت مسجد کے علاوہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن اگر آپ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ان ازکار کو پڑھنے کے بعد پڑھیے تاکہ سنت بھی آپ کی ادا ہو جائے اور اس طریقے اس ذکر و اذکار کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائیں اور سلام پھیرنے کے فوری بعد سنت کا اہتمام کرنا یہ منع ہے شریعت کے اندر ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جوڑ دینا اس طریقے سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کے فوراً سنت پڑھنا شروع کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب فصل کیا کرتے تھے یا تو ان دعاؤں کو پڑھتے تھے یا انسان جگہ چینج کر دے یا اس طریقے سے انسان جو ہے کافی دیر کے بعد سنتوں کو پڑھے فوراً سلام پھیرنے کے بعد سنت پڑھنا یوں لگتا یا تو اس کی نماز چھٹی ہوئی تھی کچھ رکاتے ہیں اس لیے کھڑے ہو کر کے پوری کر رہا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ثابت شدہ حدیثیں ہیں اس طریقے سے انسان اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو صبح شام کی جو سلام پھیرنے کے بعد کے جو اذکار ہیں آپ کی مسجد میں سامنے دیکھی لگے ہوئے ہیں بورڈ پر یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ سلام فیرنے کے بعد ہیں ان کو کون پڑھتا بہت کم ایسے بندے ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے فوراً سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد انسان کو سنت کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ عجر و سوال کا باعث ہے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اس حدیث کے اندر ہمارے علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیف نسان فقیل فلمیزان حبیب عطان دو کلم بہت معمولی ہیں زبان پر لیکن میزان اور ترازو پر بڑے وزنی ہیں اور اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں سبحان اللہ البحمدہی صبحان اللّہ عظیم صبح اللہ البحمدہی شبحان اللہ, شبحان اللہ, شبحان اللہ یہ اللہ رب العالمین کو بےحد محبوب ہے بہت آسان ہے ان کا یاد کر لینا اور زبان پر آسان ہے لیکن میزان اور ترازو پر جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے تو یہ بہت قیمتی ہوں گے بڑے وزنی ہوں گے اس لیے انسان کو ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے صبح اللہ علیہ دیہی صبحان اللہ العظیم اس طریقے سے ابو حیاض اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کے روایت اس سے پہلے جو حدیث میں نے پڑھی صحیح بخاری مسلم دونوں کی ہے ابو حید اللہ فرماتے ولا الا اللہ اکبر احب الما عليه شمس کی اگر میں یہ کہوں سبحان اللہ وحمد للہ ولا الا اللہ اکبر احب الما عليه شمس میرے لیے تمام چیزوں سے جس پر سورج درو ہوتا ہے میرے لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں ان حدیث ان دعاؤں کو پڑھوں صبح اللہ اللہ کی ذات پاک ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ رب العالم کے لیے لا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لا راہ کے ہے لا اللہ کے معنیٰ یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالف نہیں ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے یہ لا اللہ کے معنیٰ نہیں ہے اللہ کے معنی ہوتے محبوب اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے کیونکہ مکہ کے مشرقین اللہ کو خالق مانتے تھے مالک مانتے تھے رازق مانتے تھے ان پر ان کا ایمان اور عقیدہ تھا لیکن عبادت صرف اللہ ابراہین کی نہیں کرتے تھے اس لیے الا اللہ ہوا تو لا الہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے واللہ اللہ اکبر اور اللہ ابراہین سب سے بڑا ہے ہرداد سے بڑا ہے ہر چیز سے اللہ قبانی نے بڑا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا پڑھنا بہت ہی زیادہ انسان کے لیے اہر و کا باعث ہے اس میں بھی آپ ذرا دیکھیں پوری جو پورا جو ذکر ہے لا الہ لہٰ ہے اللہ اکبر ہے میں نے اسے سے پہلے بتایا تھا کہ صرف اللہ کہنا یہ ذکر نہیں ہے جب تک انسان لا الہ اللہ نہ کہے یا اللہ اکبر نہ کہے یا الحمد نہ کہے صرف اللہ کہہ دینا یہ ذکر نہیں ہے یہ کیونکہ اللہ سے مراد کیا ہے انسان کی کیا مراد ہے اس کی کیا کہنا چاہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں اللہ کے انکار کرتا ہوں اللہ کے اقرار کرتا ہوں کیا اس کا مطلب ہے جب تک پورے معنی کی وضاحت نہیں ہوتی اس وقت تک کہ صرف اللہ کہہ دینا یہ احتمال والا لفظ ہے اس لیے انسان پوری دعا پڑھے اللہ اکبر پڑھے الحمد پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھے صرف لا الہ پڑھنا یہ بھی ذکر نہیں ہے صرف اللہ, اللہ پڑھنا یہ بھی ذکر نہیں ہے اور صرف اللہ اللہ پڑھنا یہ بھی ذکر نہیں ہے جب تک سارے الفاظ مل جائے اس وقت نہیں بنتا ہے تو یہ اس کی فضیلت ہے, ہے تو دن دن جس پر طلوع ہوتا ہے اس دن کی تمام چیزوں سے ہمارے ربی صلی اللہ علیہ سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے کیا فرماتے ہیں ابو موسا شریف رضی اللہ تعالی ہیں کہتے ہیں کہ مجھ میں جنت کے خزانوں میں سے کنز میں سے ایک کنز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں ایک کنز نہ بتا دوں تو کہتے کہ میں نے کہا ضرور بتائیے تو آپ نے کہا کہ اللہ حول اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے اللہ ہی سے انسان کو طاقت اور مدد ملتی ہے کیونکہ وہی سب سے بڑی ذات ہے اور وہی طاقتور ذات ہے لہٰذا اللہ وط اللہ پرنام یہ اللہ ابراہین کا ذکر ہے انسان, انسان انسان انسان اس کے اندر اپنی آجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ ابراہین کے لیے قدرت اور طاقت کا اعتراف کرتا ہے اس لیے اللہ کے یہ جنت کے خدانوں میں سے یہ جنت کے قنود میں سے ایک, ہے ایک خدانہ ہے اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت کے اندر محل بنائے جاتے ہیں اور اس اس کو جنت میں داخلہ ملتا ہے اس, اس کو انسان کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اس طریقے سے وہ موسا شری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ, اللہ وحد اور کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے اسی کا ملک ولہ الحمد اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے وہ کل اللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدر رکھنے والا ہے اگر یہ لفظ یہ جملہ یا یہ ذکر کرتا ہے فی یوم مرہ مر ایک دن کے اندر سو مرتبہ پڑتا ہے کان ات الحدل رقاب اس کو دس گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر سوا ملتا ہے وہ کچھ بطلت و, و حسنا اور اس کے لیے سونے لکھی جاتی ہے اور یہ پڑھنا اس کو شیطان سے یہ کلمہ یا یہ ذکر حفاظت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شام کر لے وہ لمبیاتی کوئی بھی آدمی اس سے افزر ذکر لے کر کے نہیں آ سکتا مگر وہ آدمی بھیڑا ہو اور ان سے زیادہ, زیادہ اس نے کہا ہو تو معلوم یہ ہوا قلعہ بہاد اللہ شری قلعہ لہر کل کو قدیم یہ اللہ ابامین کا بہت ہی بہترین ذکر ہے دن بھر میں سو مرتبہ پڑھ لینا جہنم سے آزادی اور اس طریقے سے سونیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے سو گناہوں کو معاف کے جاتا ہے اور دس گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر اسے عن ملتا ہے اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں حج کے تعلق سے بطور خاص کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے عرفہ کے میدان میں جو دعا پڑھی ہے دو مہینے اور مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے کرام نے وہ یہ دعا ہے کہ لا لا و ومیت على تو بڑی عظیم دعا ہے میرے بھائی اس دعا کی کثرت انسان کو ورد کرنا چاہیے اس طریقے سے ایک دوسرے حدیث کے درا فرماتے ہی بھی متفق علیہ روایت ہے کہ من قالعہ سبحان لاؤندہ وہی امکان ذرا دل بہر کہ اگر کوئی آدمی سبحان لاؤن دہی دن میں سو مرتبہ پڑتا ہے کہتا ہے تو اگر اس کے پاس سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ گناہ ہو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ رحمت کی رحمت ہے یہ اللہ تعالی کی مغفرت ہے آپ اسے معمول نہ سمجھے کہ ہم نے صرف سبحان اللہ بہن دہی کہہ دیا اور ہمارے اتنے گناہ ہو گئے یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اللہ ابرامین اپنی طرف سے جس کو جو نوازنا چاہے نماز سکتا ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللّہ تعالی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ تعالی کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اسے اللہ ابرامین اپنی مغفرت اور رحمت کے دہانے اور دروازے کھول دیتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس طریقے سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ من کا کرم ہے تو آدمی کہے گا اس کے سو مرتبہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس سے ایو انصاری رضی اللہ تعالی کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے سو مرتبہ کی فضیلت تھی اگر اس نے دن میں دس مرتبہ کہا ارب اسلام گویا کے اسماعیلام کی اولاد میں سے وہ دس گردن کردنوں کو چار غلاموں کو آزاد کرتا ہے اس کے اتنا عزر اور ثوام ملتا ہے اتنا عزر اور اس کو ملتا ہے گویا کہ وہ چار گردنوں کو آزاد کرتا ہے جو آدمی دن میں دس مرتبہ اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے اور اس طریقے سے آپ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد دس مرتبہ آپ کے پڑھنے کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اسے دس مرتبہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے تو یہ ساری جن پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس گناہوں کا سمندر ہے ان گناہوں کو سمندر کو مٹانے کے لیے ہمیں اللہ ابرامین کی مفرت کی اس کی رحمت کی ضرورت ہے اگر ہم سارے ذکر اسکار کریں گے تو اللہ ابراہین ہمارے گناہوں کی مفرت فرمائے گا اس طریقے سے بزر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبر کب حب الکلام اللہ کیا میں تمہیں, تمہیں؟ ایسی بات نہ بتاؤں جو اللہ ابراہین کو بہت زیادہ محبوب ہو پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ عبحمدی یہ دو جملے ہیں یہ اللہ و کو بےحد محبوب ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سبحان اللّہ البحمدی اللہ کی ذات پاک ہے تمام تعریف اللہ و کی ہے اس طریقے سے مالک اشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سر صلی اللہ اور طہر و سطر المان طہور یعنی طہارت پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے وہ الحمد للہ تملا المیدان اور الحمد للہ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دینے والی چیز ہے ان انسان الحمدللہ کہے گا تو آپ کا میزان جو قیامت کے دن رکھا جائے گا جس پر آپ کے اعمال تولے جائیں گے یہ اعمال یہ میزان بھر جائے گا ترازو بھر جائے گا وہ سبحان اللہ الحمد للہ تم لہن اور تم لو مابین مَا اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی دوریاں ہیں ان تمام دوریوں کو بھر دینے والا ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے سارے اسکار پڑھنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو یہ کہنا گویا کہ بھر دیتا خلا کو پر کر دیتا ہے اتنی زیادہ فضیرت ہے ذکر و ازکار کے اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی اس طریقے بھی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیاتی ہمارے نئی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ المنی کلام نقول کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو ميك اتارهن فأبنك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم تم یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اکیلا اور تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تمام طرح کی ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے وہ سبحان اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر کمی اور ہر نقص سے پاک ہے وہ لہولا قوت اللہ بل عظیم الحقیم اور نہیں یہ طاقت انسان کے پاس مگر اللہ عظیم ہی کی طرف سے یعنی اللّہ بلامن اگر کسی کو طاقت دے گا تبھی اس کو ملے گی اس لیے دنیا کے اندر جتنی بھی کسی کے پاس طاقت ہے چاہے ہمارے بولنے کی طاقت ہو یا بات کرنے کی طاقت ہو چلنے پھرنے کی طاقت ہو جو ہے سوچنے کی طاقت اور صلاحیت ہو جو بھی طاقتیں ہیں انسان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ عبلام کی دی ہوئی ہیں اللہ عبلامین ان نعمتوں کو دینے والا ہے یہ عظیم نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی جو اللہ رب العالمین العامن برتوں کو نمازتا ہے اسی اللہ رب العالمین اب الام من نعمدن فمن اللہ جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں ہر نعمت کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے اسی لیے ہر قسم کی تاریخ کا مستحق کوئی ہے وہی ذات مستحق ہے جو حقیقت میں دینے والی ہے اللہ رب کی ذات وہی ذات سب کچھ دینے والی ہے تو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزیز الحکیم کہ نہیں انسان کے پاس کوئی بھی طاقت مگر اللہ رب کی طرف سے جو عزیز غالب ہے اور حکیم حکمت والا ہے قال تو کہتے ہیں کہ فہا اللہ ربیم علی تو کہتا اس آدمی نے کہا کہ تو رب کے لیے ہے تمام تعریف اللہ حکام کس کے اندر کی گئی ہے تو میرے لیے کیا ہے تو آپ نے کہا کہ تم یہ کہو اللہ عمر لی اور ہم نہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے میرے اوپر رحم فرما مجھے ہدایت نصیب فرما میرے اوپر اور مجھے رزق عطا فرما مجھے توفیق دے رزق مطلب صرف روزی نہیں ہے مال اور دولت بلکہ لفظ رزق, دے رزق دے عام ہے اس کے اندر ہر طرح کا خیر ہر طرح کی بھلائی شامل ہے یعنی ہر طرح کی تمہیں نئے کام کرنے کی توفیق دنائٹ فرما یہ آپ کہو تو اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مختلف اوقات میں ان دعاؤں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اگر سیرت کا مطالعہ کریں یا دعاؤں پر جو مشتمل کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر مناسبت سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نکلنے کی دعا ہے اس طریقے سے انسان وضو کرتا بسم اللہ کہتا ہے وضو کرنے کے بعد دعا پڑتا ہے بازار میں جاتا ہے کی دعا ہمارے نبی نے سکھائی ہے کہ انسان بازار میں جائے تو یہ دعا پڑھے تو اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے کوئی مجلس کہیں ہوتی ہے مجلس کے اختتام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اس طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں اور دعاؤں پر بہت ہی عظیم کتاب ایک ہے جس کا نام حسن المسلم حسن المسلم یہ کتاب ہے اس کتاب کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا ہے انگلش میں بھی ہوا اور مختلف زمانوں کے اندر کیا گیا ہے سعودی عرب کے مشہور عالم دین ڈاکٹر سائی بن واب القطالی حفظہ اللہ نے بڑی کتابوں کے بہت زیادہ کتابوں کے مولف اور مصنف ہیں انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر ہونی چاہیے یہ پاکٹ سائز کتاب ہے اس میں وہ ساری دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صاحب شدہ ہیں اور جسے امان علما نے صحیح قرار دیا ہے ان تمام دعاؤں کو اس حص المسلم کتاب کے اندر انہوں نے بیان کر دیا ہے یہ کتاب بڑی ہی مفید ہے بہت ہی نفات کتاب ہے ہر گھر کے ایک کتاب ہونی چاہیے اس میں شیتان نظر بد, اور اس طریقے سے مختلف مواقع کی دعائیں اور ذکر و اذکار سب کچھ ایسی دعا نہیں ہوگی جو آپ کو اس کتاب کے اندر نہ ملے جو بھی صحیح دعائیں وہ تمام دعاؤں کو بڑی محنت اور جافسانی کے بعد ایک کتاب کے اندر جمع کر دی جس کا نام حسن المسلم ہے حسن المسلم یعنی مسلم کے لیے قلعہ مسلم کے لیے بچاؤ یعنی مسلمان دعاؤں کو پڑھے گا تو اللہ اربان اس کے حفاظت کرے گا آج ہم کتنا کتنی شکایتیں کرتے ہیں ہر طرح کی آصیب نظرمت جادو اور اس طریقے سے اور نہ جانے کن کن چیزوں کی اگر آپ اس کتاب کو رکھیں اور ان دعاؤں کو پڑھیں جو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ ثابت شدہ ہیں تو انسان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا یہ ساری دعائیں میرے بھائیوں جو اللہ کے سور ثابت ہیں انہیں ہمارے لیے بھلائی ہے انہی ہمارے لیے خیر ہے انہی دعاؤں کرنے میں آپ کے لیے اور سباب ہے اگر ہم اپنی طرف سے کوئی اور نئی دعا ایجاد کریں گے تو میرے بھائی وہ دعا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ اگر ثابت نہیں ہے تو دعا کے پڑھنے میں آپ کے لیے کوئی عزم نہیں ہے آپ کے لیے کوئی سواب نہیں ہے کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے قرآن و حدیث پر ہے جو قرآن و حدیث دعائیں ثابت ہوگی انسان انہیں دعاؤں کو پڑھے گا بہت ساری دعائیں ایسی رہتی ہیں جسے انسان پڑھ سکتا ہے کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے لیکن انسان اگر اسے یہ سمجھتا ہے کہ ان دعاؤں کسی موقع پر پڑھنا ہے یا کسی مناسبت انسان کو پڑھنا ہے تو میرے بھائیوں کو دعا پھر اس کے اندر بدا کے اندر کے حکم کے اندر وہ دعا شامل ہو جاتی ہے آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی یا کبھی تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ کہتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث اس کا کوئی سبوت نہیں ملتا ہے کیا آپ نے سلام پھیرنے سر پر ہاتھ یا کبھی یا کبھی یہ لوگوں طرف سے بنائے ہوئے ہیں اپنے طرف سے بنائے ہوئی دعائیں یا آپ نے اللہ کو پکارا لیکن یہ کبھی کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ اللہ سے طاقت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بس چاہتے ہیں اس کو بیان کرنا پڑے گا آپ کو اس لیے ساری دعائیں جو ہم نے پڑھی ہیں جو حدیثوں ثابت ہیں صرف یہ اللہ کہہ کر کے نہیں چھوڑ دیا گیا بلکہ کہا کہ اللہ حکمت فکر لی اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ میرے اوپر رحم فرما اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ انسان اپنی مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے کبھی کہہ دینا یہ کوئی ذکر نہیں ہوا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہنا یہ تو ایک اور نئی اضافہ ہو گیا آپ کے سامنے موجود ہیں کسی بھی آتا ہے قوت اور طاقت ملے گی اس لیے انسان اس کو پڑھے میرے بھائیو اگر یہی بات ہے کہ انسان اپنی طرح سے دعائیں کرے گا تو اس طریقے سے دواؤں کے دروازے ہمیشہ کھٹ جائیں گے اور انسان کیسا چاہے گا اس طریقے سے ذکر بناتا رہے گا آدمی آدمی وہ ممبئی طور پر اگر کوئی ایسی ذکر کرتا ہے ایسی دعا کرتا اللہ کو یاد کرتا ہے کوئی حرض نہیں ہے لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ بھئی نماز کے بعد کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے ہماری طاقت میں کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے نبی صابت شدہ ہے یہ سب کہنا میرے بھائی اللہ کسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے ہمارے لیے وہ دعائیں کافی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پڑھی ہیں ہمارے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بیماری ہے اس کے جسم میں کہیں کوئی تکلیف ہے اور اس تکلیف پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے بسم اللہ تین مرتبہ پڑتا ہے اور عزت اللہ اور قدرت ہی من بنشر مع اج دو وہادر پانچ مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ عبامین اس درد کو ختم کر دیتا ہے یہ دعائیں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن نماز کی مناسبت سے نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ سر پر ہاتھ رکھیں آپ کے پیر میں درد ہے آپ کے گھٹنے میں درد ہے کہیں بھی آپ کو درد ہو رہا ہے زیادہ محسوس ہو رہا ہے آپ اپنی انگلیوں کو رکھ کر کے اس درد کی جگہ پر بسم اللہ آپ پڑھیں تین مرتبہ اور اس کے بعد اور دب عطل قدرت ہی منشرماج دو وہادر یہ آپ پڑھیں پانچ مرتبہ سات مرتبہ تو اللہ البامین درد کو آپ سے دور کر دیتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد کا اس کا کوئی نہیں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے اضافہ یا یا کے کے تجربے کی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے میرے بھائیوں دعائیں تجربے ثابت نہیں ہوتی ہیں دعاؤں کا مستر اور پرانو سنت ہے وہاں بھی ثابت ہوتی ہے دعائیں ہم اپنے تجربے سے کوئی چیز سابت نہیں کر سکتے کیونکہ تجربہ کہاں ہے آپ کو ہمیں کیسے تجربہ معلوم ہوگا کہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ یہ غیبی چیز ہے اس کا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس کے کرنے کی وجہ سے مجھے ایسا ہوا کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے تعلق غیر سے ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس وجہ سے آپ کی پریشانی کو آپ کی مصیبت کو دور کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دور کیا ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا تعلق غیر سے ہے اس لیے تجربے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے آج کی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا میرے بیٹے کو تکلیف تھی فلاں کو تکلیف تھی فلاں جگہ ہم گئے اور اس طریقے سے ہم کو شفا مل گیا میرے بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ شفا اسی بنا پر ملا یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے یہ تو غیر سے تعلق ہے یہ تو اللہ عبین کے علاوہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ اللہ عبل نے کس وجہ سے یہ چیز آپ کو دی آپ زیادہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ عسول کے, کے مطابق اگر آپ نے استعمال کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان دعاؤں کو پڑھا اور ان آیتوں اور حدیثوں کو پڑھا تو اللہ عبامین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں شفا دے دیا یہ اللہ نے ہمیں بے فضر سے ہمارے اوپر رحمت فرمائی. لیکن یقین کے ساتھ کہہ دینا تو وہی بات ہوگی جیسے بہت سارے لوگ تعویذ لڑکاتے ہیں اور کہتا ہم نے تعویل لڑکایا تو مجھے جو شفا مل گئی کس کو معلوم کہ لڑکانے کو شفا مل گئی آپ کو اولاد نہیں تھی کسی پیر فقیر نے آپ کو کوئی نسخہ دے دیا لکھ کر کے تعویل دے دیا گلے میں آ کے لٹکا لیا ہاتھ میں باندھ لیا یا کمر میں لٹکا لیا پاؤں میں لٹکا لیا اور آپ کہنے لگے کہ تعویل کے سے مجھے اولاد ملی اور کیسے آپ کو معلوم کی اس تعین کی سے ملی اللہ دینے والا ہے آپ کو صبر نہیں ہوا اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی قسمت لکھ دی ہے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے ہر چیز کا وقت لکھ دیا ہے آپ انتظار نہ کر سکے اور جب اللہ رب العالمین نے آپ کو دینے کا جو وقت آیا آپ بے صبر ہو گئے اور اس طریقے سے آپ نے جا کر کے صرف کام کر بیٹھے اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ورنہ تو جو غیر مسلم ہیں بدھ پرست ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تو ہم کو یہ چیز مل گئی ہم فلاں جگہ ہم ہم کو چیز مل گئی ان تمام چیزوں کا تعلق خیر سے اللہ دینے والا کسی بندے کو نہیں معلوم کو کس وجہ कि ملی ہے اس لیے یہ کہنا کہ تجربے سے ہمارا نسخہ ہے میں نے تجربہ کیا ہوا ہے کتنے لوگوں نے تجربہ کیا یہ سب کے سب بے سروفا کی باتیں ہیں اور ان کا تعلق جو ہے یہ صحت سے اور حدیث سے کچھ نہیں ہے اس لیے جو دعائیں ہمارے ثابت ہیں انسان ان کو پڑھے اللہ کی ذات سے امید رکھے اللہ احمد کرنے والا اللہ کی مغفرت آنے والی ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت کرے گا لیکن جو ہے اس طریقے پر جب آپ کریں گے جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تابعین ثابت ہے تب جا کر کے انسان کیوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور مغفرتیں ملتی ہیں لہذا ایک انسان کو انہی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدہ ہیں ہمیں انہیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ کتاب پڑھیں گے اس کتاب کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی ایسی دعائیں میرے بھائیوں کہ وہ کسی نئی دعا کی ضرورت نہیں ہے کسی نئی دعا کی ضرورت نہیں آپ وہی کر لے جائیں وہی ہمارے لیے کافی ہے سنت ہی پر انسان ہے نجات کی کشتی ہے جس میں سوار ہوگا نجات ملے گی اور جو نئی نئی چیزیں گمراہی ہیں اور ہلاکت کی چیزیں ہیں اس لیے انسان کے لیے سنت کافی ہے نئی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے عبد اللہ علیہ مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تمہارے لیے سنت کافی ہے نئی نئی چیزوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اللہ نے دین مکمل کر دیا ساری چیزیں مکمل ہیں لہذا دین کے اندر کسی نے اضافے کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائے اپنے نبی کی سنتوں پر اللہ ابرامین ہمیں قائم و دائم رکھے توحید پر قائم رکھے اللہ ابرامین شرک اور بجاج سے رسم و رواص ص اللہ ابامین ہمیں اور سب کو محفوظ رکھے اور جو ہمارے وفات ہو ہماری زبان سے کل توحید جاری ہو وفات کے بعد اللہ ابراہین ہم سب کو قمر کے اعداد سے اور جہانت اعداد سے محفوظ رکھے اور جہانت الفردو اللہ ہم سب کو جگہ رسیف اور بار کلّاہ تعالی فرقان کریم کو مر